الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اهله واهله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کوت بالکم واس خیرک واسب وہو شداحال یسو نکانچہ الکالل فی کبھی وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَدَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَوَلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ محمد وسلم أو سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 اللهم وقفتنا لما تحب و ترضا اللہم وقفتنا ان نجاہدہ فی سبیلک بے انوالنا و انفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں ہم نے اس مرتبہ جسے ایک نئے درس کا اضافہ کیا ہے جو ترتیب میں درس پنجم ہے اس کا عنوان آپ کو یاد ہوگا عزم کے سے حکم کے تک یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو آیات شامل ہے اور پرانے مجید کے جو مقامات منتخب کر کے اس حصے میں جمع کیے گئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق غزوات سے اس لیے کہ مکی دور میں صبر اور مساورت کی سب سے نمایاں صورت جنگوں میں مسلمانوں کا حصہ لینا تھا اس لیے کہ اس میں انفاق تھی سبیل اللہ بھی انوالو تھا اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھیں کوئی سپلائی لائنز نہیں تھیں جو شخص بھی جنگ کے لیے نکلتا تھا اپنا ساز و سامان اپنے ہتھیار اپنی رسد یہ سب خود فراہم کرتا تھا سواری تھی تو اس کی اپنی تھی اونٹ تھا تو اپنا تھا گھوڑا تھا تو اپنا تھا ورنہ خود پیدل وہ چل کر حصہ لے رہا تھا اس اعتبار سے کیتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا گویا کہ سب سے پہلے تو بہت بڑے پیمانے پر انفاق فی سبیل اللہ کے مرحلے سے گزرتا تھا پھر ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو جان کا رشق لیتا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے واپس آنا گویا کے ایک نئی زندگی کا اصول ہے اس اعتبار سے آزمائش ابتدا امتحان جو بھی مسلمانوں کا مکی دور میں یکطرفہ تھا مار کھاؤ صبر کرو ڈٹے رہو جمے رہو لیکن اب جو معاملہ جنگوں کا شروع ہوا تو گویا کہ صبر نے مساورت کی شکل اختیار کر لی اہل کفر بھی اپنے دین باطل کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی سیادتوں اور چودراہٹوں کے لیے یا اپنے عقائد باطلہ کے لیے وہ بھی قربانیاں دے رہے تھے وہ بھی آ رہے تھے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان جنگ میں آ رہے تھے تو گویا کہ اب صبر کا مقابلہ صبر سے تھا یہ بات واضح کی جا چکی کئی بار کہ اسی لیے باب مفالہ سے مصابرہ کا لفظ آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا یو الدین ہاں مروس میرو ساب اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر اشار سے کام لینا ہوگا تمہیں ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہوں تب ہی کامیاب ہوں گے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالی نے جس اصول پر بنائی ہے جو قوانین اس کے ہیں اس میں یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب کہ اللہ کے بندے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ میدان میں لا ڈالیں جو امکان بھر ان کے لیے ممکن ہے وہ ساری کوشش کریں جد جہد کریں جو کچھ ان کے وسائل ہوں ذرائع ہوں ان سب کو بھرپور طور پر استعمال کر لیں کسی شے کو بچا کر نہ رکھیں تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکست ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں لیکن یہ کہ جب تک اس مرحلے سے اہل ایمان نہیں گزریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی شرط لازم ہے ان اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کے لیے تن بندھن لگا دو اب اس درس میں ہم دو گزشتہ نشستوں میں تقریباً اپنی بحث مکمل کر چکے تھے کچھ حصہ بقایا تھا تو آج ہم پہلے وہ قرض ادا کریں گے پھر آگے چلیں گے ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ جہاں تک عزن قتال کا تعلق ہے بالاتفاق اتفاق یہ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اذن ملا ہے جنگ کا اس کی دو کراطیں ہیں اور اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے میں نے ارض کیا تھا کہ دونوں کراطوں کو اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی دو مختلف روایتیں جو موجود ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے تو بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو کراط حفظ ہے اسی سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ واقف ہیں عام طور پر اس میں دونوں چیزیں مجہول کے ہیں اوزین یوکات الون اب الحمد اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس اعتبار سے اس کا زمانہ نزول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ اسنا سفر ہجرت میں یہ آیت نازر ہوئی جب حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو گویا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی انقلابی جد و جہد میں اب تک مسلمانوں کو حکم تھا کفو اہدیق اپنے ہاتھ باندھے رکھو روکے رکھو رکھو یکرفہ صبر ہو رہا تھا جیلوں برداشت کرو جو امتحان آئے جو, جو تشدد کیا جائے جو پروسیکیوشن ہو برداشت کرو کوئی ریٹیلیشن تمہاری طرف سے نہیں ہو لیکن اب اجازت دے دی گئی اوزنا پھیلے مجھول ہے یقاتلون اب یقاتلون قاتل فیل ہے اس کا مطلب یہ کہ اہل کفر کی طرف سے تو جنگ پہلے سے شروع ہے وہ مار رہے ہیں قتل کرتے رہے ہیں حضرت سمیہ کو قتل کیا ہے حضرت یاسر کو قتل کیا ہے جیسے جانوروں کی لاشیں گسیٹی ہی جاتی ہیں ایسے زندہ انسانوں کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا پہلے ہی سے اعلان تھا لیکن یہ جنگ ابھی ایک طرفہ چل رہی تو یوکات الون کا سیدھا جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت خیز سے کہ ان کے اوپر تو جنگ ٹوسی جا چکی ہے بہت پہلے سے ٹھوسی جا چکی ہے آٹھ سال ہو گئے مسلمانوں کو تشدد جھیلتے ہوئے لیکن اب تک جو انہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو اب انہیں بھی اجازت دے دی گئی اس اعتبار سے یہ جو کراط ہے ازین الزین یوقات اس کی گویا کہ اس زمانہ نزول کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے لیکن بقیہ علمائے قرات کے نزدیک یہ ازینا ہے یہ چیل معروف ہے اور ازین النزین کا تاکہ بھی زیر کے ساتھ ہے یہ بھی معروف ہے اجازت دے دی, دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے چونکہ سورج حج کے بارے میں میں اج کر چکا ہوں کہ اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے میرے نزدیک ان حضرات کی رائے جو ہے وہ زیادہ صائب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا وہ غزوات چار گزبے ہوئے ہیں غزبۂ بدر سے قبر اور چار سرایا ہیں چار تو ایسی مہمیں تھیں جن میں حضور بھی شریک رہے اور چار مہمیں وہ تھی جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے تو گویا کہ یہ انیشیٹو حضور کی طرف سے لیا جا چکا ہے اور اسی کے ضمن میں سریا نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا ہے اس اعتبار سے جب یہ شکل پیدا ہو گئی تو گویا کہ قریش مکہ کی طرف سے جب طوفان اٹھا کہ مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور یہ کہ انہوں نے رجب کی حرمت کو بھی مٹا لگایا ہے ماہر رجب جو ہے وہ تو اشر حرم میں سے ہے تو اس کے جواب میں پھر جو یہ آیت نازل ہوئی تو اس اعتبار سے یہ زمانہ نزول اس کراب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ مسلمان جو لڑ رہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے لڑ رہے اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے سولہ مہینے نماز پڑھی تو اگرچہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا لیکن بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کیا آپ اپنا رخ کر دیجئے مسجد حرام کی طرف وجہ شکل المسجد الحرام تو اللہ نے ان سولہ مہینوں کا جو فیل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے اپنی طرف منسوخ کیا وما جال تبل التی الطالح بالکل وہی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کی طرف سے جو جنگ کا آغاز ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منظوری دی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے ازن للذین وہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں بلا اذن نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے چاہے وہ وقوعے کے بعد اذن کا اظہار کیا گیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث نبوی کے بارے میں جب اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے حدیث حضور کا فیل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے فیل تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ظاہر بات ہے کہ اب اس کا ذکر جب ہوا آئے گا حدیث میں تو حدیث ہے وہ خبر ہے وہ حضور کی سنت ہو گئی یا حضور کا کال ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو یہ بھی بالکل سریح حدیث ہو گئی اور یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی ایک تقریر اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا یعنی برقرار رکھا یہ تقریر ہماری اردو والی تقریر نہیں ہے بلکہ تقریر یعنی برقرار رکھنا ایک کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے دیکھا آپ نے خاموشی اختیار کی منع نہیں کیا تو گویا کہ اس میں بھی امپلائڈ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہو گئی یہ بھی گویا کہ سنت میں داخل کیا جائے گا اسی اعتبار سے وہ کام جو حضور نے کیے چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سری حکم اس سے پہلے نہیں آیا تھا لیکن اللہ نے روکا گئی تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی اور حضور کا وہ عمل بھی اب گویا کہ اللہ کی طرف منسوخ ہو جائے گا اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ مدینے میں پہنچ کر چھ مہینے کے بعد آپ نے جب اقدام شروع کیا ہے اور آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے ہیں سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے مکے کی لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اکنامک بلاکیٹ کی کوشش کی اور پولیٹیکل آئسولیشن اور قریش کے لیے آپ نے مختلف جو بھی اپنے سفر کیے ہیں تو مختلف جو اس علاقے میں آباد سے قبائل ان سے آپ نے معاہدے کرنے شروع کر دیے تو یہ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی طرف سے اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے اس کی گویا کے منظوری دی ہے از نل کاتل بے ظلم اللہ کے اذن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو اب جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں بے اللہ ظلم کہ ان پر ظلم کیا گیا وہی اور اللہ تعالیٰ ان کی نسرت پر تو یہ تو تھا کزن کتاب جہاں تک کہ حکم کتاب کا تعلق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیات نمبر ایک سو سے ایک سو پچانوے تک یہ آیات نازل ہوئی ہے جن میں سے ہم نے صرف ایک سو سے ایک سو تک چار آیات کا مطالعہ کیا تھا اس کا زمانہ نزول سفر سن کے لگ بھگ ہے جب سے غزوات کا آغاز ہوا اس سے پہلے تو سرایا تھے حضور نے صرف کچھ جو ہے چھاپا مار دستے بھیجے تھے خود تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ ہے سفر سن دو ہجری میں اس کی تفصیل میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ وقات رحفی سبیر اللہ, اللہ اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اسی میں وہ الفاظ بھی آ گئے کہ اب جب کہ یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ کب ختم ہوگا وقات روح حقوق الین اللہ اب جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم نہ ہو جائے وہ مسدود نہ ہو جائے اور اس کو اس کا ازالہ نہ ہو جائے اور یہ کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہ گویا کہ قتال کا پہلا حکم تھا پھر اسی قتال کے ضمن میں دوسری جو قسط آئی ہے حکم کی وہ, وہ آیات ہیں جو آج بھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ آیات ہیں دو سو چودہ سے دو سو اٹھارہ تک پانچ آیات ہیں اور بڑی اہم آیات ہیں ان میں سے بھی قوالت کے وجہ سے میں نے صرف دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ تک کو شامل کیا اس منتخب نصاب میں اور اس میں خاص پہلو یہ ہے یہ سنس دو کے شابان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں سریا نخلہ ہو چکا تھا واقعہ نخلہ پیش آ چکا تھا جس میں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل ہوا ہے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا اور ساتھ ہی یہ کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس کی تصویر میں بیان کر چکا ہوں کہ رجب کے مہینے میں یہ اقدام مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے اس پر بڑا مخالفانہ پروپگنڈا ہوا تو یہ جو آیات ہیں ان میں اس کے پس منظر میں وہ سریہ نخلہ کا واقعہ بھی موجود ہے لیکن میں نے خاص طور پر ان آیات کو جو اس حصے میں شامل کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہوں گے ماد چند لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ریزنٹ کر رہے تھے جن کو یہ مرحلہ پسند نہیں تھا جن میں بھی ایمان کی کچھ کمزوری تھی اب ظاہر بات ہے ایک تو منافقین تھی منافقین کو تو کسی طور پسند نہیں آ سکتا تھا یہ حکم لیکن یہ کہ جو ذرا ایمان میں کمزوری کا کی حیثیت رکھتے ہو کمزور ایمان کے مریض ہو انہیں بھی بہرحال یہ حکم جو ہے شار گزرا ہوگا لہذا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں ترتیب کے ساتھ توڑ کرتے چلے آئیے کہ اذن کے پھر حکم کے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کوت بحال حکمرتال یہ فرضیت کتا اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرضی فرض کر دی گئی ہے وہ ہوا کر اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے وہ آسان یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مسلمانوں کو ناگوار تھا یہ حکم لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اگر چند لوگوں کا بھی کوئی قرض عمل ہے تو اسے جنرلائز کر کے بیان کیا جائے تاکہ یہ کہ اس سے بہت سے لوگ زیادہ پین پوائنٹ نہ ہو جائیں ایک جنرل فینومین کی حیثیت سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد یا ان کی اکثریت جو ہے اس پر اس کا انتباق ہوتا ہے یا اجلاس ہوتا ہے چند لوگ تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اس بیماری پر متنوع کرنے کے لیے ان چند لوگوں کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ایک عمومی انداز میں کی جا رہی ہے ہوتے بالک مرتال و بہوکر گلر تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناپسند ہے ناگوار ہے وہ آسان تک رہ شعین وہ خیر القم اور عین ممکن ہے یہ بات جان لو کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو وہ آسان تک تومبو شعین وہ شر الکھ اور اس کے برکس بھی عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو وہ اللہ یا لم و تمل اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کے لیے میں نے دو آیتیں مزید آج جو ہے شامل کی ہیں کہ یہ جو کراہت تھی مسلمانوں کی طرف سے بعض مسلمانوں کی طرف سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضعیف الایمان مسلمانوں کی طرف سے اور ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی قانون تو مسلمان تھے مسلمانوں کی جمعیت میں شامل تھے اس اعتبار سے ان کا جو طرز عمل ہے اسے دو اور مقامات کے حوالے سے سمجھ لیجئے چنانچہ ایک مقام ہے یہ سورہ محمد یا سورہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کے دو نام ہیں ہمارے ہاں جو مشرف ہے ان میں سورہ محمد ہی کا ایک نام ہے کہ جو شائع ہوتا ہے لیکن اسی کا اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ کیتالی کی اس لیے کہ اس میں پھر وہ سریحن وہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا جی اگر واقع جنگ ایسی ضروری ضروری ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں سری حکم نازل ہو جاتا گویا کہ اس سے پہلے جو اقدام تھا وہ حضور نے کیا تھا یہ میں وضاحت کر چکا ابھی کوئی سراہد کے ساتھ حکم نہیں آیا تھا حضور نے تو مدینے پہنچنے کے چھ مہینے کے بعد اقدام کر دیا آپ نے وہ سرائے کا سلسلہ شروع کر دیا غزبات کا سلسلہ شروع کر دیا ابھی قرآن مجید میں کوئی حکم سراہت کے ساتھ تتال کا نہیں آیا تھا لہذا ان کمزور لوگوں کو یا منافقین کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ یہ تحور ہے ان کا یہ گویا کہ ان کا اپنا کوئی اقدام ہے کیوں نہیں قرآن مجید میں سری کوئی آیت نادل ہو جاتی کیوں نہیں قرآن مجید میں سرحد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا تو سورہ قتال جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھبیسویں پارے میں ہے اور اس کے چار رکوع ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی غزبۂ بدر سے متسل قبل نازل ہوئی اس میں اگرچہ کچھ لوگوں کی رائے دوسری بھی ہے لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صاحب ہے زیادہ قوی ہے جو اس کا زمانہ نزول معین کرتے ہیں غزوہ بدر سے متصلن قبل ہو کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے پرانے مجید میں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک یہ اٹھارہ مہینے جو بنتے ہیں ان میں ایک تو سورہ بکرا پوری کی پوری نازل ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ خطبات کی شکل میں تھوڑے تھوڑے حصے جستا جستا حصے آتے رہے اور ایک یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام میں نے عرض کیا سورہ قتال اس کی آٹ نمبر بیس ہے وہ یقین الزین اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہے اب دیکھیں یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ احمن جو ایمان کے دعوے دار ہے یعنی یہ کہ بہرحال چاہے وہ منافق تھے دعوے دار تو ایمان کے تھے پھر یہ کہ جو بھی ضعیف المان مسلمان تھے وہ بھی مومن تو تھے تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ یقین الزین احمد اللہ سورت کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی ابھی تک قرآن مجید میں تو کوئی حکم آیا نہیں ابھی تک اللہ تعالی کی طرف سے تو سری فرضیت ہوئی نہیں یہ تو گویا کہ از خود ان کا اشتہادی فعل ہے یا ان کی اپنی تدبیر ہے لہذا ہمارے اوپر گویا کہ اس طور سے اس کی پابندی ضروری نہیں یہ گویا کہ امپلائڈ ہے اس میں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم سری نہیں آیا ہے تو گویا کہ ہم اس کو فرق قرار نہیں دے سکتے اس کا جواب دیا گیا کہ اب وہ حکم آ چکا ہے وہ یقور النزین امن الزلت سورت الفیض الزورت المحکمۃ وزوکرفی القتال تو جب ایک سورہ محکمہ نازل ہو گئی اب سورت سے مراد یہاں آیات بھی ہو سکتی ہے اور یہ سورہ کتال بھی ہو سکتی ہے پوری سورت جس کی یہ آیت خود اسی کی ایک آیت ہے اسی میں یہ حکم کتال آیا ہے اس کی ایک اور آیت بہت اہم ہے جو اگر ابھی اسی میں وقت ہوا تو اسی میں ہم اسے پڑھیں گے فائدہ انصورت المحکمت یعنی اب جو حکم آیا ہے وہ متشابہ شکل میں نہیں آیا ہے کہ اس میں کوئی امہام ہو اب تو جو حکم آیا ہے وہ سریحت آیا ہے فی حفیظ اللہ, اللہ لا تکون قاتل فتح دون اللہ کوتبہ علیکم القتال اب یہ تو بالکل سریع الفاظ ہیں ان میں کوئی اشتباہ نہیں کوئی اس میں گویا کہ آیات محکمات اور آیات متشابات کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اس میں کوئی متشاب بات نہیں فیضا الزل صورت المخبت الوزو کے رفیع القطاب اور اس میں کتال کا ذکر آ گیا کتال کا حکم آ گیا رائے طلین قلوب ہی مرزم تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں یا اے مخاطب جو بھی کوئی قرآن کا پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے بظاہر حضور سے خطاب ہے لیکن اس میں آپ کی مخاطب سے گویا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں رائے الزین نفی قلوب ہی مرمر نظر المخشی من الموت تو آپ دیکھتے ہیں یا مسلمانوں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ کہ وہ دیکھتے ہیں نبی آپ کی طرف ایسے جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی خشی تاری ہو رہی ہو بشدلی کی وجہ سے